بسمن واحم الحمد اللہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلم صحفین البشہ وسمۃ اللہ جو برادن السامین اور الباعۃ گروپ اور بشہ عدیہ تمام واٹس ایپ گروپس اور سامین براد الخارن سب کو سلام اعبارشلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو و شریف میں سے نمبر چھتیس سے۔ اور آج کا درس بھی نماز میں حضور قلب کے بارے میں دوسری درسیں اب حضراتیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کیونکہ کل کے درس میں آپ کو حضور قلب کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ حضور قلب نماز میں ہونا ہر صورت میں ضروری ہے کیونکہ پیاری نبی نے فرمایا اللہ صلی اللہ بے حضور القلب حضور قلب کے بغیر ان دل کو نماز میں اللہ کے حضور میں حاضر رہنا ہاں جی توجہ اللہ کی طرف رکھنا اور نماز کے جو کچھ کلمات نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں علم شریف سورہ دعا تصویر ان سب کے معنی مفہوم کی طرف ذہن رکھ کر اس انداز میں پڑھنا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں ہاں سے جیسے پیامان المسلی جربہ جی نماز گزار اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ سے ہم کا ہوتا ہے تو اس اللہ سے ہم کلامی کے کیفیت میں نماز پڑھنا ضروری ہے اسی کو حضور قلب کہا ہاں جی تو اس کی اہمیت بیان کے آج تھوڑا سا یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور قلب جو ہے نماز میں ہاں جی انسان کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں ایک سوال ہے نماز میں حضور قلب کیسے پیدا کریں اس کے لیے ہم کیا کیا کام کریں تو ہماری نماز کے اندر حضور قلب پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے بہت سے کرنے کے قرآن کی تفاصل میں اخلاقی کتابوں میں کوشش کی ہے تو ان میں سے چند نقطہ جو جہاں تک میرے رسائی ہوئے ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہاں جی تو نماز کے اندر حضو اور خصو اور عجیزی پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے علماء نے جو نقطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت جس ذات کے حضور میں آپ حاضر ہیں ہاں جی جس اللہ کے ہم نے آپ حاضر ہے اس کی عظمت کو درا کریں یہ آیا کہ ہم کسی ایک معمولی ذات کے سامنے سر و سجود ہیں ہاں جی کہ ہم ایک معمولی ذات کے سامنے اس کے ذات کی عبادت بندگی کر رہے ہیں یا نہ وہ اللہ جس کے حضور میں ہم سجدہ کر رہے ہیں ہاں جی وہ اس کائنات کا رب ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے کائنات کے اندر جتنی حکمتیں ہیں جتنی عظمتیں ہیں ہاں جی جو یہ سب ان سب کا جو حقیقی مالک اور منجد اللہ تعالیٰ کے خود ذات ہے انسان کے اندر جتنے کمالات اللہ نے رکھا ہمارے دل کے اندر ہمارے دماغ کے اندر ہاں جی انسان ایک عظیم موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تو اس یہ موجود کس نے خلق کیا آج انسان متحر العقول چیزوں کو ایجاد کریں تو اس اس ایجاد کرنے میں انسان کے عقل کو دخل ہے انسان کو یہ عقل کس نے دے دی دیا یہ علوم انسان کو کون سکھا رہا ہے حقیقت میں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو اس نگرامی یہ عظیم سورہ چاند جو کہ آگ کا ایک عظیم مجموعہ ہے اس کو ایک نظام میں کس نے سٹ کیا اس اس خوبصورت چاند کو اس نظام میں کس نے فٹ کیا کہ وہ مسلسل جو ہے تسلسل کے ساتھ جو ہے پتنے کتنے لاکھوں سال سے چل رہے ہیں اور یہ سرمئی جو ہے اپنی ڈیوٹی سے سر نانکار نہیں کرتا ہر روز اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے ٹائم پہ غروف کر دیتا ہے تو یہ سب چیزیں کس کے کرشمہ ہیں کس نے پیدا کیا ہے ہاں اور اللہ کا بندے کے ساتھ شفقات مہربانی اور اللہ تعالیٰ سانچ کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات سے ہاتھ اٹھا دیں تو کیا ہم ایک روٹی کا ایک دانہ گندم کا دانہ ہم اپنے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں کیا چاول کے ایک دانہ ہم اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں کیا پانی کا ایک قطرہ ہم اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں کیا یہ آکسیجن جس کے بغیر ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ کو دنیا سے ہٹا دیں کہ ہم آپ اپنے لیے آکسیجن کا ایک ذرہ بھی جو آپ کے حیات ملک ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں تو انسان اللہ پہ کتنا محتاج ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ بدونے کسی قیمت کے آپ مفت میں آپ میں ہم پوری کائنات کے ہر ماہلو کو عطا کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی غور و فکر کریں آپ کی معرفت بڑھتا جائے گا اللہ اس ذات کے سامنے جواب حاضر ہوگا تو آپ کے اندر آجزی آ جائیں گے مولانا علیہ السلام نے سلمغا میں خطبِ حمام میں ہنجی معطقی کی صفحت میں فرمایا ہے کہ عظم الخالق و انفسم رسغ المعدون خالق اللہ اس مومنوں کے نگاہ میں بہت عظیم ہے لہذا اللہ کا جو غیر ہے وہ ان کی نظر میں بہت حقیر ہے اللہ عظیم ان کی نظر, نظر میں لحاظ دنیا ان کی نظر میں حقیر ہے <coughs> تو یہ جوں جو ہم اوپر جاتا ہے نا یوں جو جوں ہم اوپر جاتے ہیں یہ دنیا چھوٹا نظر آتا ہے یہ بڑی بڑی عمارتیں چالیس پچاس سو ایک سو بیس پچاس جو ہیں منجلہ عمارتیں نیچے سے تو ہماری سر سے ٹوپی اتر جاتا ہے لیکن جب آپ آسمان کی طرف جہاز میں اوبر اوڑنے لگ جائیں یہ سب چیزیں حخیر نظر آتا ہے پھر ایک بار نظر ہی نہیں آتا ہے. بس یہی کیف ہے جتنا انسان اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کی عظمت پیشچان پہچان ہوتی ہے اتنا ہی دنیا حقیر ہو جاتی ہے دنیا کی چیزیں حقیر محسوس ہوتی ہیں تو اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئیں گے تو اللہ کے حضور میں آجزی کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں عالم کی صفات علماء انلم یکشاء بن واض بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے خشیت کرتا ہے خشیت جو ہے نا اس خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی عظمت کو پہچاننے کے بعد جاننے کے بعد کسی کے ہم اس کے سامنے جو عجیزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خواہشات کہتے ہیں کسی کی مار پیٹ سے ڈرنے کو خواہشت نہیں کہتے اس کو خوف بولتے ہیں. تو جنہیں جتنے آپ کے معرفت بڑھے گا اتنے آجزی بڑھ جاتے تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں نماز میں حضور قلب ہونے کے اہم ترین چیز اللہ کی مارفت دوسری چیز جو ہے پریشانی اگر آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی ہے کوئی گھریلو پریشانی ہے کوئی بھی مشکل ہے ان پریشانیوں کو ذہن سے ایک طرف نکال کر ہاں جی جو چونکہ پریشانیاں جو نماز میں حضور قلب ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں پھر آپ نماز میں داخل ہو جائیں یک سوئی کے ساتھ ہاں جی پریشانی جو پریشان خیالی اور ذہنی انتشار جو اس کو ایک طرف مرکوز رکھنے میں آپ کے ذہن کو سب سے بڑی رکاوٹ ہے لہذا انسان جتنا ان کو کم کرے دلی توجہ پر یکسوئی میں ممکن معاون ثابت ہوتا ہے یہ تفاصر کے بھارت ہے ہاں جی آپ کے لیے جتنے کوئی بھی گھر عام پر گھروں میں ٹینشن ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں وہ جنہیں آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز کے اندر یہی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں, ہیں. کسی کو بھی کسی کاروبار میں کوئی ٹینشن ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی مشکلات پیش آ جائے تو نماز میں وہی باتیں آتی ہیں جہاں کہتے ہیں ان پریشانیوں کو حل کرو ان کو حل کو حل کرو زیا ان کو خالی کرو پھر نماز میں داخل ہو جاؤ تو نماز میں حضور قلب پیدا میں آپ کو مڑی مدد ملے گی تیسرا نقطہ فرماتے ہیں نماز اور دوسرے تمام جو عبادتوں کے وجہ کے لیے ایک اہم چیز نماز حضور کرنے کے نماز پڑھنے کے جگہ ہے آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ جتنا ہو سکے خاموش جگہ ہو ہاں جی وہ آپ کے جاں نماز پہ اگر بحال ہوتے تو جا نماز مختلف خوبصورت کلر کے ہو تو اس پہ توجہ پڑ جاتے ہیں اگر آپ کے جسم پہ کوئی اچھے ہے جیسے خوبصورت خواتین نکل جاتے تو کوئی اچھی لباس پہن لیا اس پہ آپ کی نگاہ پڑ والے توجہ آ جاتے ہیں. سامنے کوئی خوبصورت پردہ لگا ہوا ہے اس کے سے جو ہے آپ کی توجہ ہٹا دیتے ہیں اسی طرح جو ہے مساجد میں بعض بہت زیادہ کشیدہ کاری کیا ہوتا ہے قبلے کی طرف تو اس پہ نگاہ پڑنے سے انسان کی توجہ آنے اس لیے شریت نے فرمایا مساجد سادہ ہونی چاہیے مساجد میں کشیدہ قارئین نہیں ہونے چاہیے فرمائے سوچن قبلے کی طرف جس طرح ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان پہ نگاہ پڑھنے سے ہماری توجہ ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے شرین فرمائے آنے کے سامنے نماز نہ پڑھو اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گا آج کیسے جو ہے کھلے دروازوں کے سامنے نماز نہیں پڑھو لازمی کے روبرو نماز نہیں پڑھو ہان تصویر کے سامنے نماز نہیں پڑھو کسی ایسے منظر کے سامنے نماز نہیں جس سے آپ کی نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے آ تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے نماز سے توجہ ہٹنے کے سبب بن جاتی ہیں آپ کے ذہن کو وہ چیز مصروف رکھتے ہیں ان کو اپنے سامنے سے ہٹا کر بالکل خلوت والی جگہ پہ جا نماز بھی بالکل جتنا ہو سکے سادہ جان ورنہ کبھی جاں نماز کی ناش و نگار ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں پھر اسی پر سوچتے رہتے ہیں نماز ختم جاتے جاتی آپ بھی ہیں۔ کے سوچ اسی میں مشہور رہتے لہٰذر میں نماز کی ایک اہم ترین چیز خود قالبان میں نماز کی جگہ ہے وہ ہر لحاظ سے ہاں جی آپ کی توجہ ہٹانے والی تمام چیزوں سے وہ بالکل خالی ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ جس سے آپ کی نماز سے آپ کی توجہ ہٹانے کا ذریعہ بن جائے ہاں جی پیاری نبی فرما آپ کو کسی حسابی نے ایک پردہ دیا تھا آپ کے گھر میں لنگا بی بی نے وہ پردہ لگایا تھا رسول اللہ نے جو ہے نماز پڑھا, پڑھا پھر آپ نے بیوی آشے سے کہا ابی عاشاء یہ پردہ جس سے لیا اس کو واپس کرو مجھے خوف ہو گیا یہ پردہ میری نماز میری توجہ کو نماز سے ہٹانے کا ہاں خوف ہو گیا تو یہاں رسول اللہ جب ایسا خوف محسوس کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی پھر کیا حال رہتے ہیں چوتھی چیز فرماتے ہیں نماز میں حروف پر ہونے کے لیے گناہ سے پر کیونکہ گناہ کے کی اعتقاف سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے جب دور ہو جائے گا تو نماز میں حضور قلبی سے محروم ہو جاتا ہے پیارے نبی کا حکم گرماتے ہیں دل سخت نہیں ہوتے مگر گناہ سے گناہ جب زیادہ کریں گے تو دل سخت ہوگا اور دل سخت ہوگا تو نماز میں آج پیدا نہیں ہوگا لہٰذا گناہ جو ہے نماز میں کسی بھی عبادت میں آجزی پیدا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو انسان جو ہے اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے میں کسی گناہ کا مرتکب ہوں تو اس کا فورن توبہ کریں توبہ کریں اور اس گناہ سے ہاں کوئی نماز کا اور اس میں کسی حقوق اللہ کا مسئلہ ہے تو وہ سے نماز وغیرہ کا ادا کرنا شروع کر دیں کسی بندے کا حق مارا ہے اس کو اس کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں پانچواں نوطہ جو ہے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے حضور قلب پیدا ہونے میں ایک اہم ترین نوقطہ ہے نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے ہاں جی نیت سے لے کر جو ہے نیت سے لے کر آخری سلام تک نماز کے اندر الحم سرا پڑھتے ہیں قنوط پڑھتے ہیں سمر بلاءعلیٰ پڑھتے ہیں سمیع اللہ پڑھتے ہیں سم البل پڑھتے ہیں تشہد کی دعائیں پڑھتے ہیں در شریف پڑھتے ہیں اور سجدوں کے بیچ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان سب کا معنی معفوم جاننے کی کوشش کریں ہاں یہ اس لیے دوسرے مسالے والے جو نماز با ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی یہ ضروری ہے ہمارے بھی مدارس میں لوگوں کو نماز کے ترجمے ضرور سکھائیں تاکہ نماز تو اس کو پتا کے میں نماز میں اللہ تعالی سے کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں میں اللہ کے حضور میں اس کی عظمت کس طرح بیان کر رہا ہوں ہاں اور اس سے اللہ سے میں کیا اللہ کے حضور میں کیا عاجیزی کر رہا ہوں کیا چیز مانگ رہا ہوں اس کو پتہ چل جائے اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے دعائیں قنوط الحمسرا ہاں جی ان کے معنی اور اس کے جو ہے اور افعال و ازکار جو کچھ ہے اس سے باقیت حاصل کرے کیونکہ جب آپ کو نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان کا معنی معفہوم آ جائے اور جتنا ان کے معنی معفہوم اب بہتر درک کریں گے اور پھر اسی معنی مفہوم کو ذہن میں لاتے ہوئے نماز کو آگے لے کے چلیں گے ہاں تو آپ کے نماز میں وہی حضور قلب کے اہم ترین کیفیت یہی جب آپ بسم اللہ الرحمن رہیں پڑھیں تو ہیں تو ساتھ ساتھ ذہن میں آ جائے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہمالہ الحمد الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں صاحب اللہ کے لئے جو اس کائنات کا رب ہے ہاں جی عالمین کا رب ہے مالکی عمل دین جو الرحمٰن الرحم جو بڑا مہربان اور نہتر رحم الہٰ ہے مالک عمل دین جو روز جزا کا مالک ہے یا کا ناب و یا کا نسر اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں تو سے مدد چاہتا ہوں عید شراوت نسخے اللہ ہمیں سیدھے راستے تو رہنےما فرما اور سیدھے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ دے سراۃ اللہ عنم تعالم یعنی ان لوگوں کا راستے اللہ جن پر تو انہیں کیا غیر المحوب عالم ولان کہ ان لوگ کا جن پر تیرا قزب نازل اور جو تیرے راستے سے بٹھا کیا اس طرح مختصر ان کی ترجمہ ہم سمجھ کر جان کر ہاں ان جی انہی کو ذہن میں لاتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو حضور قلب پیدا ہونے میں بڑا مددگار ہوگا اور حضور کا قلب کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھائے جاتے ہیں انہی ان کو جو ہے آپ اپنی زبان میں اپنی الفاظیت میں اللہ کے حضور میں پیش کریں گے تو آجیز پیدا ہو جائے گا چھٹن الطاف الرمایہ نماز کی مخصوص آداب مصطبات کو ادا کرنا چاہیے کہ ان سے جن کا تعلقات مقدمات نماز وہ جو غسل سے ہو یا خود اصلی نماز کے اندر جو آداب ہے یعنی جیسے کھڑا ہے اقراط میں تو شاید کو دیکھو رخو میں جائیں تو دونوں پیروں کے بیچ میں جاؤ شہزے میں جاؤ تو دونوں کا ناخی دونوں طرف دیکھو تشہد میں آ جائیں تو دونوں شاہ کے بیچ میں دیکھو یہ نگاہ کی آداب اس سے آپ کو حضور قلم میں بڑا مدد ملے گا کیونکہ باہر کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو باقی جسم بھی بالکل عاجزی کے ساتھ ہاں جی نماز کے دوسرے جو آداب ہیں ان سب کو چین کر ان کو پورا کریں گے تو بھی آپ کو نماز میں جو ہے حضر و قلب ہونے میں بڑا مدد ملے گا نماز کے اندر جو مصابط ہیں آداب ہیں ان کو اور اس سے میں نے آپ سے کہا یہاں بھی کہا ہے نماز کے آداب خواب مقدمات سے مثل جیسے اس سے پہلے وضو کے اندر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ سارے قیامت سے مربوط ہے تو ان کو جو ہے ذہن میں ان کے معنی مفوم ذہن میں رہ کر آپ نم وضو کریں گے تو وہیں سے ہی آپ کو توجہ قیامت کی طرف جائے گا ہاں جی اور قیامت کے ہم ترین منامہ عمل کے تاسم پورے سورات سے گزرنے تاز میدان میں آمد عمل دائیں ہاتھ میں دینا بائیں ہاتھ میں دینا میدان حاشر میں چہرہ سیاہ ہو کے آنا سفید نورانی ہو کے آنا ہاں یہ ساری چیزیں دن میں آ کر آپ کی توجہ قیامت جائے گا تو پھر نماز پڑھنے میں آپ کو حضور قلب پیدا ہونے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا لہذا اہم ترین ایک نقطہ یہ ہے کہ نماز کے داخل ہونے سے پہلے بھی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ جو غسل کے دوران میں اس کو بھی ہم جو ہے سری توجہ سے پڑھیں ان آداب اور مصحبات کو بھی پورا کریں حضو کے مصحبات کو پورا کریں یہ سب نماز کے اندر حضور قلب پیدا کرنے میں بڑا مددگار ہے آخر ساتواں نوکا فرماتے ہیں ان تمام ش نوکات سے بال جو ہے ایک اور چیز جو ہونے آپ نے پریکٹس کرنا مشق کرنا ہے یہاں پر مات مشکرہ والے تمام عمر سے قات نظر خوضوں خوشوں کے حصول کے لیے مسلسل اور پہہم مشق اور پوری توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع شروع میں تھوڑی دیر کے لیے دلی یکسوئی پیدا کر لیتا جگہ آپ پریکٹس کرنے لگ جائے تو ہاں جی اور وہ اگر وہ اسی کی مزلسل مشق کریں اور ہر نماز میں برابر اس کے جو ہے اضافہ کی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ملکہ پیدا نہ کریں کہ ہمیشہ حلط نماز میں وہ غیر اللہ سے بالکل بے نیاس ہو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے لہذا یہ ہے نا ممکن ہے ذہن گرامی ہاں جی تو نماز میں دو چیزیں ایک خوشو کے بھی نماز میں خوش ہو کے دو. ایک اعزا کی حقوق خوشبو ہے اور ایک دل کا خوشو ہے ہاں جی دل کا خوشی یہ ہے کہ دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے اور اعضا کا خوشی ہے کہ نماز میں اگر حالت قیام میں ہو تو شردھا کی جگہ نگاہ رکو کیا لدمین دونوں پیروں پاؤں کے درمیان اسی طرح دوسرے جو آداب ہیں نا ان کو ہم پورا پورا کریں تو اسی طرح جو پوری نماز میں آپ ایسا غیر ضروری حرکات و شکنہ نہ کریں نماز پیارے نبی نے فرمایا ایک تو بندہ ایک, ایک صحابی نماز کے اندر داڑی سے کھیل رہے تھے ہاں جی نماز کے اندر داڑش کھیلیں تو آپ نے فرمایا کاش اس کے دل اگر آجزی کر رہا ہوتا دل اگر خواہشیں ہوتا تو اس کے عذاب و جاب بے حرکت نہ کرتا تو اگر, اگر کچھ لوگ نماز کے اندر داڑھی سے کھیلتے ہیں کوئی اپنے کپڑے سے کھیلتے کوئی بار بار مختلف حرکتیں کرتے رہتی ان سب کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کا دل اللہ کے طرف نہیں ہے لہذا عذاب جب دل آجزی نہیں کر رہے دل کے اندر خوز و خوشو نہیں ہے تو عذاب میں بھی خز و خوشو نہیں آتے تو میں دعا کرتا ہوں پروگا رعل ہمیں نماز کو آجزی کے ساتھ پوری خوز و خوشی ہاں اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر جان کر پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیع فرمائے آمین